فر یا تو اس کی ڈبری ڈھونڈتی رہتی ہے زیادہ سے زیادہ دور لگا گی تو اس کی کر دے گی لیکن اس کے سامنے پہاڑ جو ہے تو جاتی ہے اس شب خون زبن در لامکام بہت لام مقام پہ بھی اور شبخون پہ وہ ستا ہے مقام آ رہا عشق سب خونے زگن بلا مقام گور را نادہ رستن اب جہان باجی یہ ہے جی سب گپتی انتہا منہ تو سفر سامان چلندا کریے مرنے سے پھر پہلے مری منہ تو قبل انتر مرنے سے پہلے مرو گور نادیدا رفتن آزہ یعنی دنیا سے جانا گور کو دیکھے بغیر یہ نہیں کہ نادیدہ نے چھان مار دینی نہ گور را نادی رفتن آزہ اس دنیا سے اگلی دنیا میں چلے جانا بغیر قبر کو دیکھے ہوئے اس راستے سے جانا ہی نہیں رستہ ہی ہو رہا میرے عشق از باد لیس کت از سختی آتا لیس جتنی بھی کنکریٹ ورڈ کی یا فزیکل پاورز ہیں یہ نہیں ہے عشق با نانے جمی خیبر خوشاؤ یہ بھی ایک افغان ہے یا نہیں ہے سواری نہیں اس کا تو یہ کام در اندام ماہ چا کے ہاتھ شکل کمر شکل کمر کا موضوعہ بھی یہاں لیا چاند کے اندام کے اندر شگاف کر کے رکھ دیتے ہیں کل نمرود بے ضرب شکست نمرود کا قلعہ بغیر کسی ضرب لگائے ہوئے تھے اس کو قلعہ قلعہ ہاں جی پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں اصل میں تو یہ کلائیں کو لیکن پہاڑ کی چوٹی پہ چونکہ کلا بناتے تھے اس واسطے پھر قلعے کے لیے بھی کلا آتا ہے یہ کلائیں کو ہوتا ہے پہاڑ کی چوٹی کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اوپر ہوتا ہے اس کے معنی چوٹی کے ہوتے ہیں اور اس کے معنی چوٹی کے اوپر بنا ہوا قلعہ ہوتا ہے کلائیں مبرو بے حرب شکست لشکران بے حرب شکست عشق دار جان بچش در جان کیوں بچ مندر نظر وہ جو ہے نا لشکر پھر آن بے ہر بے شک حالانکہ وہ اتنی بڑی جان ہے جس کے لیے حضرت نوسا کہہ رہے ہیں قوم کو چلو اٹھو جا کے فلسطین والوں کو لے لو اور وہ اٹھے بیٹھے ہیں وہاں کے جا تو اور تیرا بھائی جا کے ہم نہیں جاتے اس کے نتیجے میں چالیس سال تک وہ عرض جو ان کے نام لکھ دی گئی تھی حرام قرار دی گئی ان کے اوپر تو بے ہر اگر یہ مل جا رہا ہوتا کستا ہوا کیوں ہوتا عشق در جان کیوں بچ مندر نظر ہم درون خانا ہم بے رونے در کشبی اچھی ہے عشق ہم خاں قسط رو ہم اخگرس لوگ ہیں یہ ایک پھر چیز آگے بارے کے بدلی خود ہی افغر یہ دہتا ہوا کوئلہ اب وہ دہتا ہوا کوئلہ تھوڑے عرصے کے بعد جب حرارت ختم ہوتی ہے تو خاکستر ہوتا ہے نا وہ تو وہ خاکستر اور افغر بظاہر دو الگ الگ چیزیں ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں وہ ایک ہی چیز ہے افغر جو ہے وہ خود ہی خاکستر ہو جاتا ہے یہی تصویر اس میں بال جبری میں بھی دی جائے ارتبا سے حرف مانی اختلاط جسم و جاں خوب کشمیت آتا ہے ارتبا سے حرف مانی کیا رب تو ہوتا ہے حرف مانی میں جیسے اختلاع جسم و جان جس طرح اخدر کے باپوش اپنی अपनी قسم کے بات ہے صاحب شاعری چیزیں تو کتنا مشکل مضمون تھا کہ بڑا مشکل مضمون ہے کہ یہ یعنی باڈی اینڈ مائنڈ کا جو مسئلہ ہے ان کے یہاں یہ حال ہی نہیں ان کے یہاں ہو رہا کہ ڈویلٹی کیا میں ڈویرٹی نہیں آتی اس کے یہاں تو پھر وہ خالص مٹیریلزم رہ جاتی ہے کہ ایک مشینری کا فنکشن ہے کس طرح سے ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے اب یہ جو ہے اس تصویر کے لیے یہ ہے اس میں جو تعلق ہے کہ ارتباط حرق مانی اختلاط جسم و جان اکر کباب ہو اپنی خواہش کرے اخر کباب اپنی خواہ لیکن پہلا مشرا تو یہ ٹھیک ہے عشق ہم آپ کس ہم اکثر آگے چلو کی کر ہیں و از دین و دانش بڑھ کر دانش بڑھ کر تو ہو سکتا ہے اس کا کام اور دین بڑھ کر یہ طریقے والے یہ طریقہ جانے کیا ساتھ ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ کارے ہو اور دین و دانش بڑھ کر کچھ بھی ہو دین نہیں چاہتا دیکھ بال میں یہ جی نہیں کہہ سکتا وہ رومے رومے چاپر ہے جو ان کا مقامی الگ ہے دنیا ہم نے ان کی الگ بنا رکھی ہوئی ہم ان کو اس طرف لاتے ہی نہیں تھے کبھی قرآن سمجھنے کے لیے یا فکر کو سمجھنے کے لیے یہ شخص یہ سارے ہوا دینا دھانک بہتر عشق سلطانست و برہان مبین ہردو عالم عشق را زیر نبی چلو کہہ جاؤ جو مرضی ہے ہاں یعنی ٹکرا نہیں کہیں جا کے قرآن کے ساتھ ورنہ کہہ لا زمانو دو شو فردائے ازو گا لے جا رہا ہے لا زمان ٹائم سے بھی ماب دو فردا اس کا بنایا ہوا ہے لا مکانو زیرو بالائے ازو کیوں خدی را از خدا طالب شبر جملہ عالم مرکب و راطب شبر آش کارا کر مقام دل ازو این دیر کوہن باطل ازو چل اس دنیا کے اندر یہ دائر کوہن جو ہے اس میں دل کا کپانا نگانا کچھ لازمیت محسوس کرنا یہ اس کی شریعت کے روح سے باطل ہے عشق کی شریعت کے روح بالکل اگر وہی یہ مادہ قابل نفرت ہے اس کے اندر جازبیت جو ہے جذب ہی دیر کوہن گئے دیر امن تو اس کو کہا گیا کافرستان تو ہو گئی یہ دنیا پہ دیر کوہن جو ہے اس کا جذب باطل ہے اس سے وہ دیر ہی کچھ کام کا لفظ نہیں تھا نفرت انگیز ہاں جی اور اس کے ساتھ اس کا جذب جو ہے وہ باتیں اس کی روح سے آج کا خدرا بزدانی دہند چلو دے دے لیکن اصل تعزیلی ب قربانی دہندہ آج کی آسو بےسوئی کرام وہ جہد سے اسپیس سے نکل جا مرگر برخیش کن گرگا حرام ٹھیک قرآن کریم میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ عقل دہی کی روشنی میں چلتی چلی جائے اور کوئی ایسے مقام پہ, پہ پہنچے جہاں وہ اس کی بھی, بھی محتاج نہ رہے اس سے اونچی چلی جائے اس کا مقام عقل کے مقام سے اونچا کچھ ہو جائے قرآن میں کہیں نہیں ہے صرف. یہ ٹھیک ہے کہ عقل جب وحی کی روشنی میں چلتی ہے تو وہ ٹرائل اینڈ ایرر والی جو بات ہے اس سے وہ نکل جاتی ہے ٹھیک ہے اس کا نام آپ اس پر رکھ لیجیے جو میں ہی میں رکھ لیجیے لیکن بہرحال وہ رہے گی وحی کی روشنی کی محتاط رہے گی اور اسے عقل سے علاوہ کچھ اور کہا نہیں جائے گا لیکن وہ جب اس کو دین سے بھی برتن لے جاتا ہے تو پھر تو وہاں وہ رہی نہیں گیا کل ہی تو میں نے کہا تھا کہ یہاں دیکھو یہ کیا کر دیا ہے وہاں تک ایک گنجائش تھی اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے تو اس سے محبت اتنی ہے کہ میں تو جہاں تک ہو سکتا ہے چشم گوشی کرتا چلا جاتا ہوں لیکن اب وہ آگے بڑھ کے خود ہی اس نے کام کو لوچ کے پھینک دے تو پھر کیا کروں اس کے بعد بات بنتی نہیں ہے جی اس طرح جسٹیفیکیشن نہیں ملتا جہاں یہ خود یہ چیز لے جاتا ہے جبھی میں نے کہا نا وہاں میں نے کہا تھا کہ وہ او اور ذات میں تمیز اس نے کی ہے تو کہاں نکل گیا ہی. یہاں یہ اس عقل کو عشق کو دین سے بلند لے جاتا ہے تو اگر ہم یہ لے بھی لیں اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے ریب دینے کے لیے کہ وہ عقل جب وحی کے تابے اتنی اونچی چلی جاتی ہے تو اس کا مقام کچھ ہو لیکن وہ وحی کے تابے تو آخر تک اس کو رہنا پڑے گا عقل تک کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں کے وہ وہیں سے بے نیاز ہو جائے عقل خدا کی عقل تک نہیں پہنچتی اور یہ وہ مقام ہے جسورا جی ود نظم کے اندر قرآن نے یہ کہا کہ ما گاغل بس اس مقام کے اوپر پہنچ کے جہاں عقل انسانی کے لیے حیرت ہی حیرت تھی سطرت الم انتہا کی انتہا تھی جس مقام کے اوپر وہاں پہنچ کے بھی نبی کی جو آنکھ ہے آگل بسر وہ ٹےڑی نہیں ہوتی لیکن اس کے بعد کہا ہے گا ماں لیکن اپنی حد سے آگے بھی نہیں بڑھ سکتی کیا بات ہے جو اس عالم الناس کی عقل کے متعلق بھی یہ کہتا ہے کہ جو کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی لیکن اس کے متعلق بھی یہ کہتا ہے کہ اپنی حد جو ہے اس حد کے مقام سے آگے نہیں وہ بڑھ سکتی ساتھ. تو اس لیے اس سے زیادہ عقل کے تابے وہی کے تاب عقل اور کس کی ہوگی جس ذات اقدس العظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب قرآن نے شہادت یہ دی ہے کتنی بڑی شہادت ہے کہ جہاں وہ عقل جو وہی کے نہیں تابے چلتی قدم قدم کے اوپر بھٹکتی پھرتی ہے ما زاغل بسل وہاں پہنچ کے بھی اس کی نگاہ جو ہے ذرا ٹیڑھی نہیں ہوئی لیکن خدا ہے جی وہ ایک سیکنڈ میں اس کے ذہن میں آ کہ لے نہ جائے کہیں اس کو اٹھا کے آگے نہ بڑھا دیں وہ مات سمجھ رکھو اپنی حد سے آگے نہیں بھائی یہ ہے جی اے مثال مرغہ در صندوق کے یعنی یہ عام انسانوں کے متعلق ہم لے آیا ہے کہ اے وہ جو اس قسم کا عاشق نہیں ہے تیری مثال جو ہے وہ گول کے صندوق میں مردے کی طرح ہے لیکن می تمام درخواست بے بانگ سور یہ ہو سکتا ہے کہ تو قیامت تک کا انتظار نہ کرے اٹھنے کے لیے اس سے پہلے ہی تو زندہ ہو سکتا ہے در گلو داری نواہا خوب نر چند اندر گل گلا لی مسل چند اپنے گلے کے اندر ایسی ایسی عجیب آوازیں بھی وقت ہے یہ کب تک اس مٹی کے اندر مینکوں کی طرح ٹر رہتا رہے گا چند اس میں بر مکانوں بر زمان اتوار شاؤ سارے غز بے جا کے ہی ضنار شاؤ اب یہ ٹائم اینڈ اسپیس ولڈ کا اس کو جو کہنا وہی ڈائریکٹ بڑی نفرت اس سے آتا ہے اور سوار بھی شیر کے لیے اس کے ساتھ الگ بھی الگ ہے نار تیز تر کن ای دو چشموں ای دو گوشت ہر کے میں بنوش آزراہ روش بنوش کے مانے سن نیوشی دن مطلب ایک ہوتا ہے نصیحت نیو روش جسے کہتے ہیں نا وہ ہے سن جو دیکھتا ہے اسے ہوش کے راستے کی سن آسرے کو باندھے یہ ان کے یہاں پہ ہاں کرتے جو بھی ہے پہلے تو رومی کا فلسفہ ہی تھا الفاظ اسلام کو یہ چار شیر جو ہیں یہ شدھ رومی کے ہیں عام طور سے شبو باندھے مور ہیں لیکن وہ جو کہ کہوں کی آواز بھی سنتا ہے آپ دیکھتے ہیں اسلوب میں کتنا فرق آ جاتا ہے اس کے اور رومی کے رومی اسلوب اس میں شہریت نہیں ہے رومی کے یہاں شروع نہیں ہوتی وہ لازم ہے نازم کہتا ہے یہ شاعر ہے آنکھ مورا بشنور, داورا سر کو داغے موراں بشن ود دوراں سر دوراں بشن وہ ٹائم سے ٹائم کا سیکرٹ جو ہے وہ اس کو سن لیتا ہے آگاہ پردہ سوز از آزمندی کو بچس منتر نمی گردد اسیر وہ نگاہ پردہ سوز جو ہے جو کہ آنکھ کے اندر نہیں سما سکتی وہ مجھ سے دے آدمی دیدس باقی پوست بس آدمی تو وہ ہے جو ہر وقت ہم تن دید ہو آنکھ ہی ہو جائے وہ دید آ باشد کے دیدے دوست اور آنکھ وہ ہے جو ہر وقت دوست کو دیکھتی رہے جملہ تن را درگا اندر بسر پورے کے پورے اپنے تن کو اس نگاہ کے اندر گلا دے بگلا دے در نظر رہو در نظر رو در نظر یہاں رومی صاحب فٹ ہو کر پا گیا بسر اور نظر کو ایک چیز کہہ گئے حالانکہ قرآن نے ان دونوں چیزوں کو اس ایسی عمدگی سے اس کے متعلق کہا کہ وہ ینزرون علیر یہ آگے بیٹھتے ہیں تیری محفل کے اندر ینزرون علہ کا نظر آتا دیکھ ہے دیکھ رہے ہیں بلا ہوں یا پھر ہاں نظر سے کام دے رہے ہیں نظر سے کام نہیں دے رہے پران ہے سر یہاں یہ شخص جملہ چاند رہا در گزار اندر بدھر در نظر رہو در نظر رہو در نظر بات ہی کچھ اور بارہ ہے نا کافی جنہیں مار دے نا تو ازی نو آسماں ترسی مترسی اب فراخ آئے جہاں ترسی م ترس فراق ایکسپینشن بس یہ جی وہ نو آسماں یہ. یہ پاس والے ایران والے گنتے تھے نا یہ سات آسمان کی بجائے نو کہتے تھے یہ نو نو آسماں ب گردش ہو مادر میں آنا ایم غالب دیگر مرس کے برما چیمی رگت تو یہ ہمیشہ ایران والے فارس والے جو تھے یہ نو کہتے تھے عرب جو تھے سات کہتے تھے گریک بھی سات کہتے تھے چشم بیکشا بر زمانوں بر مکاؤں دو جگست از احوال جان چل بچ رہی ہیں یہ زبان و مکان کیا ہے وہی ل... لائف جو ہے یہ لائف کے شیون میں سے ایک شان ہے یہاں حالت از احوال جان جان کے کیفیات میں سے یہ دو کیفیتیں ہیں دے ڈون ایٹ ایگزٹ ہاؤ گور یہ باہر ان کا وجود کچھ نہیں ہے یہ جان کی کیفی لائف کی کیفیت میں سے کچھ کیفیتیں ہیں جسے. تا نگاہ از جلوہ پیش وف تعداد اختلاف سے دوش و کردہ زیادہ سے تیشوتن کے مان ہوتا ہے بھٹک جانا گر جانا جلوائے دوست سے جب یہ بھٹک گئی اور گر گئی ہے تو اس سے اس نے یہ دوش و کردہ جو ہے یسٹرڈے یا ٹمارو کا جو فرق ہے اس کے اندر اس سے اس نے اس فرق کو پیدا کیا ہے وہی پہلے پہلا جو ہم شروع میں کر چکے ہیں لیکن اس سے یہ سارا کام ہوتا چلا جا رہا ہے دانا اندر گل بز المت خانا ہے الف پزائے آسمان پے گانا ہے کیچ می دانت کے در جائے پراخ نی تمام خدرا نمودن شاخ شاخ جوہرے اونچی یق ذوق نموس ہم مقام اوس جوہر ہموس یہ اس کا جوہر ارزا جوہر ہمارے ہاں فلسفے کے دو اصطلاحیں ہیں یا ہوتا ہے دا ایسنس آف دیٹ تھنگ ایسنس ذات کو کہتے ہیں یہ ایسنس نہیں جو بازاروں میں بکتی ہے یہ فلسفے میں ہوتا ہے جی ذات کے لیے لفظ ایسنس ہوتا ہے اور اس کی نمود جس شکل کے اندر ہوتی ہے وہ اس کا ارض ہوتا ہے جب عرض. عرض ہوتا ہے جو اس کا جو جس جس شکل میں وہ جوہر اپنی نمود کرتا ہے اس کو اس کا ارتھ کہتے ہیں اسی لیے معروضی آبجیکٹو کو کہتے ہیں جو چیز آبجیکٹو ہو جائے اس کو ماروضی کہتے ہیں ارد کے معنی وہ ماسوس کہہ کر جس میں کوئی جوہر اپنی نمود کرتا ہے جوہر اس کہ وہ ذات کہ جو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کیا ہے جب اس کی نمود ہوتی ہے ارض کے اندر تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ذات کیا ہوتی ہے یہ ارض اور جوہر جو ہے یہ دو اصطلاحیں یاد رکھنی چاہیے ان کی فلفتوں میں یہ چیز چلتی ہے کیونکہ یہ جتنا یہ خارجی کائنات ہے نا اس کو یہ سارا ارض ملتے ہیں اس جوہر کا کہ وہ جو واجب الوجود ذات ہے اسی لیے ہم مقام او سی ہم جوہر ہوں کہ یہ جو ہے جوہر بھی اس کا یہی ہے اور ٹھہرنے کا مقام جو ہے مجھے وہ بھی وہی ہے ایسے گوئی جان جانستن اب تن اور جان کا جو امتیاز ہے یہ اس کو مٹاتا کہ تو یہ جو تشبیح دیتا ہے کہ جان جو ہے یہ جسم کی محمل ہے جسم نے جان کو اٹھایا ہوا ہے لہلا جان ہے اور محمل اس کا جسم ہے سر جا رہا در نگر بر تن متن جان کا جو راز ہے اس کے اندر بھانپ کے دیکھ یہ جو تن ہے اس کے اوپر کاتنا نا شروع کر دے اس چیز کو جی ہاں کنی کے معنی کاتنا متن کے معنی پنجابی نہیں ابھی تن نہیں ہوئی ہے ہوا بک تندا اس کے اوپر اس کو نا کم محمل نئے چل بھائی محمد بھی بتا حال از احوال اس کو یہ بھی وہ جان کی جو کیفیت ہیں اس میں سے کیفیت ہے یہ جو باڈی ہے محملش شاندن فریب مختوس الفاظ کا فریب ہے اس کو الاگ کرنا کیا جذبوں سرور وز و درد ذوقے تصویریں سپہرے گرد گرد جان ہی تسکیر کر رہی ہے جسم یہیں بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ نہیں ہے جا رہا اوپر ہاں وہی وہ جو وہ، وہ، وہ آج کل وسیرو فرد کا جو وظیفہ ہوتا ہے نا کمرے میں بیٹھے ہے اس لیے کہ وہ یہ تو جان تسکیر کر رہی ہے نا جسم کے ذریعے تو جانا ہی نہیں اس نے تن با رنگ و کر دنست بکامے چار سو ہو کر دنست یہ ولڈ ایکسپریس کے اندر اپنے آپ کو آج شعورست گوری نصد و دو وہ جہاں سے تم ہم نے شروع کی تھی یہ ساری چیز شعور اور کانشیسنیس کی ہے یاد رکھو کی اس میں راج ان کے ناؤ شعور یہ پیدا کر دیجیے انقلاب اندر شرور تو اس کا نام نراج ہو جاتا ہے ہر ایک کو ایسا نہیں کرتا انقلاب اندر شرور از جذب و شوق وارحاند جذب و شوق از تحت و خوق یہ جذب شوق جو ہے پھر انسان کو یہ تحت و خوف کی جو نیچے اور اوپر کی ڈفرینسن ہے سپیس کی اس سے آزاد کر دیتا ہے وارحاند آزاد کر دیتا ہے بدن با جانے ماؤ امباز میز یہ جو ہے فیزیکل باڈی ہماری یہ جان کے ساتھ سٹرگل نہیں کر رہی آ کنفلکٹ امباز کے مانے اٹ از ناٹ ان کنفلکٹ ود جان مشتقہ کے مانے پر میں یہ یہی رہ جاتا ہے اور جان تو پھر نہیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہے یہاں تک آیا جی یہ پہلے اب یہاں سے یہ اب اڑ کے جائے گا پہلے آسمان کے اوپر اور وہ وہاں زروان ایک فرشتہ ہے اس سے یہ ملاقات ہوتی ہے بلکہ وہ زروان آ جاتا ہے اس کے پاس ہی ابھی پھر اس کو ساتھ لے جاتا ہے تو پوچھو ہی نہیں زروان اس کو لے جائے گا بس یہاں تہم زروان ایک فرشتہ ہے یعنی وہ میں آگے آگے آپ دیکھیں گے تو خدا کی قوتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ ایسا خریدہ نہیں یہ تو اس کی ہیں ساری اس میں کام کیے ہوئے ہیں جی سارے لفظ آگے بھی جو آتے ہیں بہت سے الفاظ اس میں آئیں گے یہ سارے اس کے اپنے کام کیے ہوئے ہیں یہ کہیں نہیں آتا کسی زبان کے الفاظ میں بسم اللہ الرحیم